َََََََََََََََََََضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری قولی ربی یُر ولاۃ وسر و تمیر امین یارب العالمین جملہ فیلیہ کو جملہ اسمیہ میں الحمدللہ ہم نے کنورٹ کر لیا ہم نے ریورس گیئر اپ لگایا ہوا ہے کیونکہ ہمارا پارٹ ون جو ہے مکمل ہونے والا ہے جملہ فیلیا کو اسمیا میں کنورٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اسم کی طرف جملے سے جملے کی طرف آئے فیلیا سے اسمیا کی طرف اب اسمیا میں جو اسم ہے اس کی طرف آرے اور اسم کو اس کے ایک شعبے کے حوالے سے سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ہے کہ اسم کو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے وہ چار باتیں کون کون سی تھیں جنس عدد وسط اور اعراب ان چار میں سب سے اہم چیز کیا ہے اعراب تو اب ہم اعراب پہ ہی انشاء اللہ تعالی اپنے لسان قرآن کورس پارٹ ون کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے اعراب کے حوالے سے ہم مزید کچھ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو اعراب کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے جی تین طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک مرفو نمبر دو منصوب نمبر تین مجرور اوکے جی آپ کو پتہ ہے واحد اسم مرفو کیسے ہوتا ہے پیش کے ساتھ منصوب زبر کے ساتھ مجرور زیر کے ساتھ مسنا مرفو کیسے ہوتا ہے آنی کے ساتھ منصوبر مجرور عینی کے ساتھ جمع سالم مذکر مرفو اونا کے ساتھ منصوبہ مجرور اینا کے ساتھ جمع سالم انس آتو کے ساتھ مرفو آتی کے ساتھ منصوب اور مجرور اور جمع مکسر پیش کے ساتھ مرفو زبر کے ساتھ منسوخ زیر کے ساتھ مجرور ٹھیک ہے یہ تو آپ نے پہچان لیا کہ کون سا اسم کس کس طرح سے مرفو منصوب اور مجرور ہوتا ہے اسمائے اشارہ مرفو منصوب مجرور کیسے ہوتے ہیں وہ آپ نے چارٹ یاد کر لیا ہے زمائر مرفو منصوب مجرور کون سے ہوتے ہیں وہ آپ نے چارٹ یاد کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مرفو اسم ہم نے جو جملے کی دو اقسام پڑھی ہیں ٹھیک ہے اسمیاں اور فیلیا کیا ہم نے مرکبات ناقصہ پڑھے ہیں ان چیزوں کا سامنے رکھ کے مجھے بتائیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مرفو اسم کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تو آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا بتا دیں گے آپ تو کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہم پارٹ ون کے اختتام پر جتنی بھی مرفوع آنے کی جگہیں جتنی بھی منصوب آنے کی جگہیں ہیں جتنی بھی مجرور آنے کی جگہیں ہیں ان کو لسٹ کر تاکہ قرآن مجید میں جب بھی ہمیں کوئی اسم مجرور نظر آئے تو ہم اس لسٹ کو دیکھ کے بتا دیں کہ اچھا یا تو اس وجہ سے مجرور ضرور ہے یا اس وجہ سے میں ضرور ہے جب آپ نے مجرور پہچان لیا تو آپ کو وجہ بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا تو وجہ آپ کو پتا ہے بس ہم نے لسٹ کرنا ہے انہیں اسم مرفو نظر آیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مرفو کیوں ہے کیا یہ مفت ہے کیا یہ خبر ہے کیا یہ فائل ہے کیا یہ نئے فائل ہے کیا یہ اگر کوئی منصوب اس نظر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے صحیح تو یہ ان اللہ ہم لسٹ کرنے لگے ہیں اور یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے مرفوعات منصوبات اور مجرورات ٹاپکس کے تحت ٹھیک ہے یعنی مرفو کی جمع مرفوعات منصوب کی جمع منصوبات مجرور کی جمع مجرور رات. اوکے جی؟ تو سٹارٹ ہم کریں گے مجرورات سے کیونکہ عربی زبان میں مجرور اسم بہت کم استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے مجرور کسی بھی اسم کے ہونے کی سب سے کم وجوہات ہیں تو ہیڈنگ ہم دیں گے جی مجرورات کی آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے سارا ریوائز کرتے ہوئے ذہن میں لاتے بتانا ہے کہ جی پہلی مرتبہ اسم مجرور کب دیکھا تھا آپ نے صحیح اس کی ایک ایک ایگزامپل ہم رکھیں گے اور اپنی لسٹ کو پورا کریں گے اوکے جی تو اس پہلی دفعہ مجرور کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو مضاف لہ جب ہوا تھا مرکب اضافی میں جب اسم مزاف علیہ کی جگہ پر آیا تھا نا تو ہم نے کہا تھا کہ مضاف لہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اسم کے مجرور ہونے کی پہلی وجہ کیا ہے مزاف الح ہونا ٹھیک ہے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی کتاب اللہ ہی اسم اللہ مجرور ہے نا کیوں مجرور ہے مزاف ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے مذاف تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مزاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے مزاف منصوب بھی ہو سکتا ہے مضاف مجرور بھی ہو سکتا ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ صرف مجرور ہوتا ہے مزافل ہے ٹھیک ہو گیا تو کوئی بھی اسم آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے مجرور نظر آئے نا تو چیک کرنا ہے اسے کہ مضاف لے تو نہیں بن رہا اور مضاف لہ پہچانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اسم کے ساتھ اسم اسم کے ساتھ اسم ٹھیک ہے پہلا اسم علی فلام کے بغیر تنوین کے بغیر تو فوراً آپ کا ذہن کی طرف جانا چاہیے نکرا پلس مارفا کمبینیشن دیکھ لیں اسم کے مجرور ہونے کی ایک وجہ ہے مضاف کب ہوا تھا حرف جر کی وجہ سے تو دوسری وجہ ہے اسم کے مجرور ہونے کی حرف جر کا پہلے ہونا صحیح ہے حرف جر کا دیکھیں جی ایک ایگزامپل سمپل لکھ لیں بسم اللہ اور اس کنسٹرکشن میں مجرور ہونے کے دونوں وجوہات اکٹھی ہو گئی اسم مجرور ہے کیوں باہر فجر کی وجہ سے اللہ اسم جرور کیوں مزافل ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو بسم اللہ میں دونوں وجوہات اکٹھی ہو گئی اور کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو ہی وجوہات ہوتی ہیں دو ہی وجوہات ہوتی ہیں اس کے علاوہ تیسری وجہ کوئی نہیں ہوتی اگر اس کے علاوہ آپ کو مجرور نظر آئے نا تو پھر اسے آپ کہیں پیچھے کنیکٹ کرتے ہیں کسی اسم کے ساتھ جیسے کوئی پیچھے موصوف ہوگا جس کی وہ صفت بن کر آ رہا ہوگا فالو کر رہے ہیں نا یا پیچھے واو ہوگا جس کے پہلے مجرور ہوگا کوئی جیسے میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھتا ہوں میں نے کہا کہ زہبہ زعید مدرساتی المدرسا مجرور ہے نا علاقوں سے اور آگے میں کہتا ہوں واہ! اس سوکی تو اب اس سوکی کو دیکھیں آپ وہ مجرور ہے حالانکہ وہ نہ مزافر ہے بن رہا نہ ہی اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے لیکن واؤ کے بعد آ رہے ہیں اور واؤ سے پہلے والا مجرور ہے تو اس وجہ سے وہ بھی مجرور ہے سمجھ آ نا اسی طرح اگر میں کوئی مرکب توصیفی بولتا ہوں ولدن سالحن مرفوع ہے صالح صفت ہے میں کہتا ہوں ولدن تو صفت بھی منصوب ہو جائے گی سالحن اگر میں مجرور بولتا ہوں ولدن تو صالحن بھی مجرور ہوگا اب ولدن صالحن میں صالحن کا مجرور ہونا ان دو وجوہات کی بنا پر نہیں ہے بلکہ صفت ہونے کی بنا پر ہے تو اوریجنل وجوہات دو ہی ہیں مجرور ہونے کی ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ مجرور نکلتا ہے تو کہیں پھر پیچھے آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا اوکے جی لیں جی مجرورات ختم ہو گیا مجرورات ختم ہو گئے سب سے کم مجرورات ہے. سب سے کم کیا مجرورات اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے نا وہ ہے مرفوعات اب ہم مرفوعات لسٹ کر رہے ہیں پہلی مرتبہ ہم نے اسم کو مرفو فکس کب کیا تھا جملہ ملاسمیا میں ایز اے مفتدا شاباش مفتا مرفو ہوتا ہے اس کی ایگزامپل اللہ غفور مرفو ہونے کی دوسری وجہ خبر اس کی ایگزامپل میں رکھتا ہوں سورت الاخلاص سے ہوا اللہ ابھی اللہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے وہ اللہ ہے ٹھیک ہے خبر عام طور پہ نکھرا ہوتی ہے 99% ہے نا تو 1% پرسینٹ بھی ہو جاتی ہے اللہ وہ اللہ ہے دو مرفو ہو گئے اس کے بعد بتائیں پھر مرفو کیا تھا جملہ فیلیا میں شابش فائل مرفو تھا تو تیسری وجہ اسم کے مرفو ہونے کی جملہ فیلیا میں فائل بن کر آنا اس کی اگزامپل خلق اللہ اللہ نے تخلیق کیا ٹھیک ہے ساکب اس کے بعد پھر مرفو کہاں فکس کیا تھا نا فائل ایکسلنٹ نا فائل مرفو ہم نے آیت پڑی تھی ان لذینا اذا ذکیر اللہ اب دیکھیں سکرین پہ آپ کو اسم اللہ ایک دو تین چار پانچ چھ جگہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دو جگہ مجرور ہے چار جگہ مرفو ہے دو جگہ جہاں مجرور ہے وہاں مجرور ہونے کی وجہ ایک ہی ہے بھی مزافل ہے یہاں بھی مزافل ہے ٹھیک ہے صحیح اور ایگزامپل میں رکھوں آپ کے سامنے تاہی والی تو یہاں بھی لیکن حرف جرتا کی وجہ سے تو یہ ایگزامپل رکھ لیتے تاکہ ڈفرینٹ ریزن آجے جائے سامنے یہاں پر اللہ مجرور کیوں ہے مزافلہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ مجرور کیوں ہے حرف جر کی وجہ سے یہاں پر اللہ مرفوع کیوں ہے مفتا ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ مرف کیوں ہے خبر ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ مرفو کیوں ہے فائل ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ مرف کیوں ہے نائب فائل ہونے کی وجہ سے سمجھ آ رہی ہے نا تو اب لسٹ کر رہے ہیں ہم سارے یہ تھی جی مین وجوہات اب کچھ دوسری وجوہات مرفو ہونے کی مثلا آپ کو یاد ہے جب ہم جبلا اسمی میں زور پیدا کیا تھا انا کے تو انہ نے مبتدا کو منصوب کیا تھا اور خبر کو مرفو رہنے دیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ انا نے مفتا اور خبر کو اپنا بنا لیا تو ہم نے کہا تھا کہ اب مفتا انا کا اسم بن گیا اور خبر انہ کی خبر تو انہ کا اسم تو منسوب ہوتا ہے لیکن انا کی خبر مرفو ہوتی ہے یہ اب وہ وجوہات بھی بچ میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو Clear? تو پانچویں وجہ انہ کی خبر انا کی خبر مرفو ہوتی ہے بس اس کی اگزامپل ہم رکھتے ہیں ان اللہ غفور ان اللہ غفور اس کے بعد مرفوعات میں چھٹی وجہ جب ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو کس طرح بنایا تھا یاد ہے ماں لگایا تھا ماں نے کیا کیا تھا خبر کو منسوب کیا تھا اب میں ریوائز کر رہا ہوں سارا کورس ماں نے کیا, کیا تھا ذاکر خبر کو منسوب کیا تھا اور ماں نے بھی اپنا بنا لیا تھا مختدہ خبر کو کہا تھا جو مختدا ہے وہ میرا اسم ہے اور خبر میری خبر ہے تو ماں کا اسم مرفوع ہوتا ہے ٹھیک تو ماں کا اسم ہم کہیں گے مرفوع ہے اس کی ایگزامپل میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے ماں ہاضا بشرن صحیح تو یہاں پر ہاذا کا عراب کیا ہے مرفو کیوں? اس لیے کہ یہ ماں کا اسم ہے ساتویں وجہ اسم کے مرفو ہونے کی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور وہ وجہ نئی وجہ ہے جو ہم آج پڑھیں گے لسٹ پوری کرتے ہوئے ہمارے سامنے مرفو ہونے کی ایک اور وجہ آئے گی آج اور پھر جب منصوبات کی لسٹ کریں گے تو منصوب ہونے کی بہت ساری نئی وجوہات ہمارے سامنے آئیں گی اللہ ٹھیک مجرور ہونے کی کوئی نئی وجہ نہیں آئی مرفو ہونے کی نئی وجہ میں آپ کو بتانے لگا اس کو پہلے ہیڈنگ دے لیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں ठीक? ہیڈنگ ہے اس کی کانا کا اسم کانا آپ نے پرانی مجید میں بہت دیکھا ہوگا پہلی بات نوٹ کر لیں کانا کے حوالے سے کہ کانا کو گرامر کی اصطلاح میں فیل ناکس کہا جاتا ہے نہ کہتے ہیں فیلینکس فیلکس کا مطلب ہے انکمپلیٹ ورب ان کمپلیٹ ویلیناکس کسے کہتے ہیں انکمپلیٹ ورب اس کو انکمپلیٹ ورب کیوں کہتے ہیں کیا فیلناکس کہتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو آسان الفاظ میں کانا کا استعمال سمجھا دو پھر ان اللہ تعالی آپ کو مختصر بتا کے کہ اسے ناقص فیل کیوں کہا جاتا ہے میں آگے چلوں گا ایک دم اس میں لکھ رہا ہوں فاروق میں آپ کے سامنے زیدن مریضن کیا مطلب ہے اس کا زید یعنی آپ نے اس کا ترجمہ کیا زید بیمار م. ہے یہ آپ نے ہے خود لگایا تھا م. ٹھیک ہے نا زید بیمار ہے میں جملہ اسمیا کو یوں کہنا چاہتا ہوں زید بیمار تھا سمجھ آ گی کیا کہنا چاہتا ہوں زید بیمار تھا میں جملہ اسمیا کو یوں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں زید بیمار ہو جائے گا زید بیمار ہو جائے گا یا ہوگا سمجھ آ گی نا یعنی جملہ اسمیہ زئی مریض ان کا مطلب آپ نے کیا ہے کے ساتھ زید بیمار ہے آپ جملہ اسمیہ میں تھا کا مفہوم ڈالنا چاہتے ہیں یا ہوگا کا مفہوم ڈالنا چاہتے ہیں سمجھ آ گی یعنی آپ یہی دو لفظ استعمال کر کے مفہوم لانا چاہتے ہیں زید بیمار تھا لانا چاہتے ہیں مار بیمار ہوگا سمجھ آئے انٹرسٹنگ نا تو تھا مفہوم پیدا کرنے کے لیے نا تھا کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے فروخ ہم نے پتا کیا کرنا ہے ہم نے جملہ اسمیا کے شروع میں کانا لگا دینا تھا کا مفہوم کیسے پیدا کرنا ہے جملہ اسمیا کے شروع میں کانا لگا دینا ہے کانا لگ گیا اوکے کانا لگ گیا کانا سے تھا کا مفہوم پیدا ہو گیا جب بریکٹ کھلا نا جب بریکٹ کھلا تو کانا نے جو جملہ اسمیا کی خبر تھی نا اس کو منسوب کر دیا جب بریکٹ کھلا کانا نے کیا کیا جملہ اسمیا کی خبر کو منسوب کر دیا اور اسی طرح جملے پر کاب کر لیا جیسے ماں نے کیا تھا سمجھ آ رہی ماں نے کیسے قابو کیا تھا ماں نے کہا کہ اب یہ مبتذا اور خبر نہیں میرا اسم اور میری خبر ہے تو کانا نے کہا کہ اب زید میرا اسم ہے اور مریضن میری خبر ہے لہذا ہم نے کہا کانا کہ کا اسم مرفو ہوتا ہے کانا کا اسم مرفو ہوتا ہے تو کانا زئی دن مریضن کا ترجمہ اب کیا ہوگا زید بیمار تھا زید بیمار ایک ہے فیل ماضی یہ فیل کی بات نہیں ہو رہی یہ جملہ اسمیاں کو ہم ماضی میں لے کے جا رہے ہیں یار سمپل جواب جملہ بولتے ہیں نا زید از ال زید واضح نہیں کہتے ایک ہوتا ہے نا سمپل پاسٹ ایک ہوتا پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایک پاسٹ کنٹینیوس ٹینس تو جو سمپل پاسٹ ہے نا وہ کانا سے پیدا کر رہے ہیں زید بیمار تھا کانا زیدن مریضن رزلٹ کیا نکلا آپ جملہ اسمیا میں اگر تھا ڈالنا چاہتے ہیں نا تھا تو کیا کریں گے جملہ اسمیا کے شروع میں کانا لگا دیں ٹھیک ہے اور خبر کو منسوخ کر دیں کانا زیدن مریضن زید بیمار تھا اچھا جملہ بنائے فروخت اسماعیل بیٹھا ہے پہلے اس کی عربی کریں اسماعیل بیٹھا ہے اسماعیل جالسن اسماعیلو جالسن اسماعیل بیٹھا ہے اب آپ کہنا چاہتے ہیں اسماعیل بیٹھا تھا کانا اسماعیل جالسن کانا اسماعیلو جالسن اسماعیل بیٹھا تھا ٹھیک ہے ساق میں کہنا چاہتا ہوں حسن کھڑا ہے حسن ان کا جملہ اسمیا حسن کھڑا تھا کانا حسن ہسن حسن کا کھڑا تھا اب میں کہنا چاہتا ہوں جملہ عمر زینب بیٹھی ہے زین جالسا تن زینب زئی تن زینب بیٹھی ہے زینب نبو تن میں نے کہا نا زینب بیٹھی تھی ٹھیک ہے اب سنیں ذرا زینب مونس ہے نا اور کہنا کیا ہے فیل ہے فیل ہے لیکن ناکس ہے فیل بھی ہے لیکن ناقس ہے فیل تو ہے نا تو فیل کی گردان چلتی ہے نا کانا کے لیے مونس کیا لگے گا زہابا کا مونس کیا ہوتا ہے زہبت نسرا کا مونس <executiva> نسرت تو کانا کا مونس کانت کانت زینبو کا نبو کانت زینبو نبو جالسن اسی طرح جس طرح ہم جملہ فیلیا میں فائل ظاہر ہوتا تھا تو پہلا اور چوتھا لگاتے تھے نا تو ہم سمجھیں گے یہ فائل ہے لیکن فائل ہے نہیں اس میں اس کا اس وجہ سے اسے فیل ناقس کہا جاتا یعنی یہ فیل بھی ہے لیکن کمپلیٹ فیل نہیں ہے ٹھیک اس بحث میں اس وقت میں آپ کو نہیں ڈال رہا یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بحث ہے کہ فیل ناقس کیوں کہتے ہیں چھوڑ دے اس کو بس سمپل آپ نوٹ کر لے کہ جس طرح فیل کی گردان کہتے ہیں نا زہاب زہابا زہبو زہابتما زہبت زحبت اس طرح کانا کی گردان بھی چلتی ہے کانا کانا کانو کانت ٹھیک ہے کانتا کن گردان ہی چینج ہو جاتی ہے کیوں ہو جاتی ہے یہ ہم پارٹ میں سیکھیں گے لیکن اس وقت آپ سمپل میرے سے سن لے یاد کرنے کی ضرورت نہیں صرف میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں کانا کی گردان سن لے یہ کانا کی گردان ہے ماضی کی جس طرح جملہ فیلیا میں فائل ظاہر ہوتا تھا تو ہم گردان سے صرف ایک اور چار لگاتے تھے اور اگر فائل ضمیر ہوتا تھا تو ہم چودہ کے چودہ لگا سکتے تھے اسی طرح جب آپ کانا استعمال کریں گے نا تو اگر مفتہ ناؤن ہوگا مفتہ ناؤن ہوگا تو آپ ایک اور چار ہی لگائیں گے مفتا ناؤن مفتا ناؤن تو آپ نے ایک اور چار لگایا لیکن اگر مفتدا ہوتا پروناؤن ہوا ہوتا تو پھر آپ گردان کا لفظی سمپل لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف ہی سمجھا رہا ہوں اس کی ڈیٹیل نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے صرف اتنا ہی سمجھے کہ آپ نے جملہ اسمیا کو تھا کا مفہوم دینا ہے تو کیا کرنا ہے وہ مجھے بس بتا دیں کانا لگا دینا ہے اگر جملہ اسمیا کا مفت مونس ہے تو کانت لگا دیں بس اتنا کام آپ کر لیں یہ تو کر لیں گے نا اوکے جی اور جو خبر ہے اس کو منسوخ کر دیں اوکے اچھا یہ تو مفہوم پیدا ہو گیا تھا کے ساتھ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں زید مریض ہوگا یا زید بیمار ہوگا زید بیمار ہوگا تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے زیدن مریضن مریض سے پہلے کانا کا مزارے لگانا ہے یقون کانا کا مزارے یقون تو کانا ماضی اور یقون مزارے یہ دو بس یاد کرنے صرف کانا یقون کانا یقین کانا یقون کانا یقون اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ میں نے سب سے آخر میں کیوں رکھا ہے اسی لیے رکھا ہے کہ بس آپ کو لسٹ پوری کروا دوں میں اور ان اللہ تعالی آپ کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گی کانا کا مظاہرے کیا یکونو ٹھیک ہے اچھا کانت کا مظاہرے کیا ہوگا تکون یزبو تزہب علامت مزاری بدلتی ہے نا کانا یقون کانت تکون سمپل سی بات ہے تو اب آپ نے ہوگا یا ہو جائے گا یا مفہوم کیسے پیدا کرنا ہے یقون لگانا ہے جب یقون لگے گا تو خبر جو ہے یہ منسوب ہو جائے گی اور جملہ بن جائے گا آپ کا یقون زید ان مریضن کیا مطلب ہوگا زید بیمار ہوگا okay? آسے سمجھ آ رہی ہے کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ جملے آپ سے کروا دوں آگے نہیں چلوں گا اسی کو ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں سمپل آپ سے میں نے یہ بات جو ہے شیئر کرنی ہے آپ سے میں نے سر پوچھنا ہے کہ جی یہ جملہ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں اور اس کے بعد اس میں تھا کا مفہوم پیدا کر دیں اس میں ہوگا یا ہو جائے گا مخوم پیدا کر دیں بس وہ آپ کو اسٹیج پہ آنا چاہیے اتنا ہی فی الحال کافی ہے ٹھیک ہے جی حامد ان کیا درجم ہے حامد صالح ہے اوکے حامد نیک ہے آپ اپنے دوست کو بتاتے ہیں یار حامد نیک تھا حامد واز نیک ٹھیک کیا کریں گے کانا <سؤال> لگا دیں گے شروع میں کیونکہ حامد مزکر ہے حامد مزکر ہے تو کانا لگا دیں گے کانا جب لگائیں گے اس کی شروع میں ہے, تو حامد تو حامد ہی رہے گا نہیں لیکن سالہ جو ہے کیا بن جائے گا سول بن جائے گا اور ترجمہ کیا بن جائے گا حامد صالح تھا پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار وہ عربی سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے قرآن سے جوڑ رہا ہے تو حامد نیک ہو جائے گا حامد نیک ہو جائے گا تو آپ کیا لگائیں گے یقین لگا دیں گے باقی جملہ یہی ہوگا ایسے ہی نا مریم نیک ہے کیا ہوگی مریم سالہتون مریم سالہتن آپ کہتے ہیں مریم نیک تھی کیا لگائیں گے کانت مریم سالحتن پھر آپ کہتے ہیں نا مریم نیک ہو جائے گی تکونو مریمو سالحتن بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے ابھی فی آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے اوکے اب دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو اس کا استعمال کیسے ملے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یقون فراش اسے ایک مسجد کیا مطلب ہے زید مسجد میں ہے ٹھیک ہے؟, ہے نا کہنا چاہتے ہیں زید مسجد میں تھا کانا زید فلم کیونکہ خبر تو ہے نہیں نا خبر تو ہے نہیں خبر کی جگہ متعلق آ رہا ہے نا اور زید مسجد میں ہوگا یقون زید مسجد یہی رہے گا نا تو یقون ناسو کل تمام انسان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے سمجھ آ رہی ہے نا وہ تکون و تکون جی بالو کل نیل <اِحْنِل> اور پہاڑ ہو جائیں گے اون کی طرح سمجھ آ تو قرآن سے بھی آپ کو اگزامپل میں نے دکھا دیا کلیئر اچھا جی کانا کا اسم آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے مرفو صحیح کانا کا استعمال آپ کو قرآن میں ایک جگہ نظر آیا اور آپ کے ہوش اڑ گئے کیسے میں لکھتا ہوں اور آپ کے ہوش اڑاتا ہوں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک جملہ آیا کان اللہ غفورن کان اللہ غفورن آپ نے مرفوعات پڑھے آپ نے پہچانا یہاں پر اللہ مرفو ہے کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے ویری گڈ اور خبر منسوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے ویری گڈ پہچان لیا ٹھیک ہے لیکن جب آپ ترجمہ کرنے لگے نا تو آپ کے ہوش اڑ گئے اڑ گئے نا اڑ گئے کیونکہ آپ آپ تھا کے ساتھ ترجمہ نہیں کر سکتے کر سکتے نہیں کر سکتے نا نہیں کر سکتے نا اچھا جب آپ نے ڈرتے ڈرتے قرآن کھولا کہ یار دیکھو انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوئے تو وہاں لکھا تھا اللہ غفور ہے وہاں کیا لکھا تھا اللہ غفور ہے آپ نے کہا یار اللہ غفور ہے جو ہے نا اس کی تو عربی ہوتی ہے اللہ غفورن اتنی تو مجھے عربی آتی ہے کہ ہے کا مفہوم تو سمپل سم سم جملہ اس میں پیدا کر دیتا ہے اللہ غفورن اللہ غفور ہے کان اللہ غفورن اس کا ترجمہ بھی اللہ غفور ہے اگر اللہ غفور ہے ہی ترجمہ کرنا تھا تو اللہ نے پھر اللہ غفورن کیوں نہیں استعمال کیا تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے یار یہ ترجمہ جو ہے نا ہے ڈر کی وجہ سے کیا ہے انہوں نے صحیح کہ اگر ہم تھا لگا دیں گے نا تو ہمیں بہت مار پڑے گی کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے اب میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا پرابلم سمجھ میں آ ہے پروبلم سمجھ میں آ ہے نا اب اس کا جواب سنیں اس کا جواب یہ ہے ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ یہ ہے نا ڈائریکٹ ان یاد نہیں ہے چلو ٹھیک ہے کسی کو کوئی یاد ہوگا بس ایک سمپل جملہ بولتا ہوں سمپل جملہ بولتا ہوں ڈائریکٹ ان میں ٹیچر سیڈ कॉमा comma, inverted commas begin. ठीक है अल्लाह इज वन कॉमा closed. ठीक समझ आ गया द टीचर सेड कॉमा inverted commas begin. अल्लाह इज वन Inverted commas, closed. चेंज करें इसको The teacher told that Allah is one. اچھا ایک اور جملہ دیتا ہوں دا teacher said دا teacher said comma inverted commas begin Zaid is ill. Zaid is ill. Commas closed. ہاں جی change کریں دا teacher told Zaid was closed. اب واز لگا دیا ز لگایا نا لگتا ہی باز ہے تو وہاں کیوں نواز لگایا یونیورسل ٹروتھ یونیورسل ٹروتھ میں ٹینس نہیں چینج ہوتا نا د ٹیچر ٹولڈ دیٹ اللہ از ون د ٹیچر ٹولڈ درتھ از راؤنڈ اوکے کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں یونیورسل ٹروت ماضی حال مستقبل میں سیم ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی ٹینس ایسا ہے جو تینوں زمانوں کے لیے بنا ہوا ہو کوئی ہے ٹینس ایسا نہیں نا کوئی ٹینس ایسا نہیں ہے جو ماضی کو بھی کور کرے حال کو بھی کور کرے مستقبل کو بھی کور کرے کوئی ٹینس ایسا نہیں ہے لہذا زبانوں کی مجبوری ہے کہ یونیورسل ٹروت کے لیے زبان والوں کو کوئی نہ کوئی ایک ٹینس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے انگریز نے کون سا کیا پریزنٹ انگریز نے کون سا کیا ٹینس پریزنٹ اس لیے اس نے کہا اللہ از ون اردو والوں نے بھی حال کو چوز کیا عرب نے کس کو چوز کیا کانا کو عرب نے ماضی والے فیل کو چوز کیا لہذا جب آپ اپنی اردو میں ترجمہ کرنے لگے تو آپ کو پتلا ہوئے یہ تو گڑبڑ ہوگی پھر آپ یونیورسل ٹروت کان اللہ غفور اس لیے ترجمہ ہے اللہ بخشنے والا ہے یعنی تھا بھی ہے بھی رہے گا بھی تو یونیورسل ٹروت کے لیے بھی کانا کا استعمال ہوتا ہے کانا کا ایک استعمال میں نے آپ کو بتا دیا اوکے جی بس کانا کے حوالے سے اتنا ہی کافی آپ کے لیے اور کانا کے اس میں اگزامپل یہی رکھ لیں کان اللہ غفورا تاکہ آپ کو یہ بھی بات یاد رہے کہ کانا کا ترجمہ آپ نے اردو میں کئی جگہ پر ہے کے ساتھ بھی کرنا ہے کیوں اس لیے کہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہوگا اوکے اب کوئی کہہ جی کانا زیدن جالسن اب یہ کوئی یونیورسل ہے کہ زید بیٹھا تھا ہے اور بیٹھا ہی رہے گا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زید بیٹھا تھا لیکن اللہ کے ساتھ جب آئے گا کانا تو ہے میں ترجمہ ہوگا اسی طرح کانا شیتانسانی ادو شیطان انسان کا دشمن ہے, تھا بھی, ہے بھی رہے گا ٹھیک ہے جی سبحان ک اللہ کا ارشد اللہ کا